میں ضلع کمی رب علم فم بل والله يعصمك من الناس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 أهل لستم على شيء حتى تقيم حتى تقيم وَمَا ہت إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ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 تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنفین نے بطور خود لکھی اور دوسری قسم کی عبارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت مسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف دوسری قسم کی عبارات کا تطبو کرے تو بآسانی با یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں اگرچہ مترجموں اور ناسخوں اور شارحوں کی در سے اور بعض جگہ زبانی رابیوں کی غلطی سے یہ دوسری قسم کی عبارات بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں باعین ہی اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور اسی طریقے زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اسی تعلیم پر قائم رہتے جو ان کتابوں میں خدا اور پیغمبروں کی طرف سے منقول ہے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے وقت وہ ایک حق پرست اور راست رو گروہ پائے جاتے اور انہیں قرآن کے اندر وہی نوشنی نظر آتی جو پچھلی کتابوں میں پائی جاتی تھی اس صورت میں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں تبدیل مذہب کا سرے سے کوئی سوال پیدا ہی نہ ہوتا بلکہ وہ اسی راستے کے تسلسل میں جس پر وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے آپ کے متبعے بن کر آگے چل سکتے تھے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے مسلمان ہوں یا یہودی صوبی ہوں یا عیسائی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا لقد احسن سے قبنی اس رو ارسل رسول کل میں جو اہم رسولوں بیمل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 وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوٌّ وَصَمٌّ مَّتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ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 اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لقر الدین قلو ان سے میں ہوں می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 مَا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ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 پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح علیہ السلام کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کا شجرہ نصب تک موجود ہے جو انسانی جسم رکھتا تھا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 کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح علیہ السلام کی زندگی کو سریہن ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقع میں ظاہر ہوا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے بہم و گمان سے خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے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 اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط تقیدے اور باطل طریقے اخذ کی خصوصاً فراسفہ یونان کی طرف جن کے تقریبات سے متاثر ہو کر عیسائی اس صرات مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتدا ان کی رہنمائی کی گئی تھی مسیح کے ابتدائی پیروں جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کے عقیدت اور تعظیم میں گلو کر کے اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ امیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور ایک بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہ رہا اس باب میں خود ایک مسیحی عالم دینیات ریورن چارلز اینڈرسن اسکاٹ کا بیان قابل ملاحظہ ہے انسائکلوپیڈیا بیٹانیکا کے چودہ ایڈیشن میں یسوع مسیح جیزس کرائسٹ کے عنوان پر اس نے جو طویل مضمون لکھا ہے اس میں وہ کہتا ہے پہلی تین انجیلوں متی مرکز لوکا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسو کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیضیاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق میں خود متی اس کا ذکر بڑھائی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پترس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ ایک طرف لے جا کر اسے ملامت کی متی سولہ اور بائیس لکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقع سلیب کے بعد یسوع کے دو شاگرد اماؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا لکا چوبیس انیس یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگرچہ مرکز کی تصدیف سے پہلے مسیحیوں میں یسوع کے لیے لفظ خداون کا استعمال عام طور پر چل پڑا تھا لیکن نہ مرکز کی انجیل میں یسوع کو کہیں اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں بخلاف اس کے دونوں کتابوں میں یہ لفظ اللہ کے لئے بکثرت استعمال کیا گیا ہے یسوع کے ابتلا کا ذکر تینوں انجیلیں پورے زور کے ساتھ کرتی ہیں جیسا کہ اس واقعے کے شائع نشان مگر مرکز کی فدیہ والی عبارت مرکز دس پینتالیس اور آخری فسق کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنا کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعے کو وہ مانی نہیں پہنائے گئے ہیں جو بعد میں پہنائے گئے حتیٰ کہ اس بات کی طرف کہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ یسوع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارے سے کوئی تعلق تھا آگے چل کر وہ پھر لکھتا ہے یہ بات کے یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا اناجیل کی متعدد عبارتوں سے ظاہر ہوتی ہے مثلاً یہ کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو لوکا تیرہ اور تیئیس وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا ہے یسوع کہیں اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتا اس کے دوسرے ہم اثر جب اس کے متعلق لفظ استعمال کرتے ہیں تو غالباً ان کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو خدا کا منسوخ سمجھتے ہیں البتہ وہ اپنے آپ کو مطلق بیٹے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے مزید برآں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی باپ کا لفظ اسی اطلاقی شان میں استعمال کرتا ہے اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا بلکہ ابتدائی دور میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طباہ کے عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملے میں وہ اکیلا ہے پھر یہی مصنف لکھتا ہے عید پنت کے موقع پر پترس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسو کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہم اثر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے انجیروں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسو بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی نشو کے بدارش سے گزرا اس کو بھوک پیاس لگتی تھی وہ تھکتا اور سوتا تھا وہ حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور دریافت احوال کا محتاج تھا اس نے دکھ اٹھایا اور مرا اس نے صرف یہی نہیں کہ سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ سریحن اس سے انکار کیا در حقیقت اس کے حاضر اور نادر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعے کو اور گت سمنی اور کھوپڑی کے مقامات پر جو واردات گزری ان میں سے کسی کو بھی مطابقت نہیں دی جا سکتی تابقتے کے ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جائے یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور اس محدودیت میں اگر کوئی استثنا تھا تو وہ صرف اسی حد تک جس حد تک پیغمبرانہ بصیرت اور خدا کے یقینی شہود کے بنا پر ہو سکتا ہے پھر مسیح کو قادر مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود مختارانہ کام کرتا تھا اس کے برعکس وہ بار بار دعا مانگنے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ یہ چیز دعا کے سوا کسی اور ذریعے سے نہیں ٹل سکتی اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات بالکل خدا پر منحصر ہے فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے بتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے اگرچہ ان کی تصنیف اور ترتیب اس زبانے سے پہلے مکمل نہ ہوئی تھی جبکہ مسیحی کلیسا نے مسیح کو اللہ سمجھنا شروع کر دیا تھا پھر بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے فلحقیقت انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اس کی موجود نہیں ہے کہ مسیح اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اس کے بعد یہ مصنف پھر لکھتا ہے وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقع رفا کے وقت اسی فیل رفا کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبہ پر اعلانیہ فائز کیا گیا یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے پول نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے. اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پول جس نے مسیح کے لیے خدا کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا شاید یہ فعل مقدم و ذکر گروہی کا ہو لیکن بلا شبہ وہ پول تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خدا یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خدا یہودہ یعنی اللہ تعالی کے لئے مخصوص تھے اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا تاہم متعدد حیثیت اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باد رہا انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کے دوسرے مضمون مسیحیت کرسچینٹی میں ریورن جارج ولیم نوکس مسیحی کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے عقیدہ تصلیس کا فکری سانچا یونانی اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں. اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورتوں میں باپ بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کے بہم پہنچائی ہوئی ہیں آخری اصطلاح اگرچہ خود یسو نے شاز و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا پس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا اور مسئلہ خالص یونانی اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم باپ بیٹے اور روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیکیا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے اسی سلسلے میں انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا چرچ ہسٹری کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے تیسری صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی علوید کے قائل نہ تھے چوتھی صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھیں جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھیں آخر کار تین سو پچیس عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے علویت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک جھگڑا چلتا رہا لیکن آخری فتح نیقیہ ہی کے فیصلے کی ہوئی جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے بیٹے کی الوحیت کے ساتھ روح کی علویت بھی تسلیم کی گئی اور اسے استباق کے کلمے اور رائج الوقت شاعر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی اس طرح نقیہ میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قید تصلیس اصل مسیحی مذہب کا ایک جزو لا قرار پا گیا پھر اس دعوے پر کے بیٹے کی الوحیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری رہا مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے چار سو اکاون عیسوی میں کالسیڈن کی کونسل نے اس کا یہ تصویہ کیا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مشتمع ہیں ایک الہی طبیعت دوسری انسانی طبیعت اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغیر و تمدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں تیسری کونسل میں جو 680 اسی عیسوی میں بمقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں یعنی مسیح بیک وقت دو مختلف مشیتوں کا حامل ہے اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا آخر کار پانچ سو انتیس عیسوی میں اورینج کی دوسری کونسل میں یہ نظری اختیار کیا گیا کہ ہبوت آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خدا بندی سے جو اشتباغ میں عطا کیا جاتا ہے نئی زندگی نہ حاصل کر لے اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضل خداوندی بندی اس کا مددگار نہ رہے اور فضل خداوندی کی یہ دائمی ایانت اسے صرف کیتھولک کلیسا ہی کے تبسس سے حاصل رہ سکتی ہے مسیحی علماء کے ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدان جس چیز نے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا اسی غلو کی بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے خدائی صفات ان کی طرف منسوب کی گئیں اور کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا گیا حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قطر کوئی گنجائش موجود نہ تھی پھر جب فلسفے کی ہوا مسیحوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی صحیح کرتے انہوں نے اپنے گزشتہ پیشواؤں کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجی شروع کر دی اور مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر محض منطق اور فلسفے کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنوع فرمایا ہے